بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمۃ الحمد اللہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی برادران سب خوش ہیں سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چار سو انیس پبلک اکسٹھ ہے سکسٹی ون تو چار سو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور اکسٹھ جو ہے اوراد فتح کا درس نمبر اکسٹھ ہے ہمارے سلسلے دس اوراد فتھیہ میں سے ملک الجبار میں ہیں ملک جمبار میں پچاس لا الہ الا اللہ ہے اس میں سے 90 لا الہ الا اللہ کی توضیع چل رہا تھا کل آپ کو ایک درس اسی کرنے کی دعا کے بارے میں تھا کہ لا الہ الا اللہ ہو بالکل احسان تو اس میں المعروف کی توضیح ہو گئی تھی بالکل کا معنیٰ تو ہر ہر طرح ہر قسم کے معنی تھا اور احسان کے معنی کے بارے میں توضی ہاتھ دے رہے تھے تو ابھی جو ہے اسے احسان کے معنی کی توضیح ابھی آگے پھر چلیں لغات کی کتابوں کے حوالے سے تو احسان کا ایک معنی فرماتے ہیں احسان جو ہے انعام سے عام ہے فرماتے ہیں احسان کا لغت المعروف بالکل احسان ہے نا تو احسان کہتے ہیں آ آ انعام سے عام یعنی احسان کا دارہ انعام سے وسیطر ہے قرآن فرما ان آسن تم آسن تم بنی اسرائیل جو ہے ہاں جی آج نمبر سات ہے اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جان کے لئے کرو گے یعنی اگر تم نے کوئی نیکی کہنا آسن تم آسن تم لیا مجھ سے تو اپنے فائدے کے لئے انسان جو بھی نیکی کرتے ہیں حقت میں احسان کرتے ہیں بلائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہاں جی تو وہ حقیقت میں وہ اپنے فائدے کے لے اور آیتِ کریمہ ان اللہ یامر بالعدل ولیسان یہ جو ہے شورۂ نحل آئے نمبر نوے میں ہے خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے ہاں جی اس آیت میں اشارہ ہے کہ احسان عادل سے بڑھ کر ایک چیز ہے احسان عادل سے بڑھ کر ایک چیز ہے کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دینا اور اپنا حق پورا لے لینے کا نام عادل ہے جی عدل یعنی دوسرے کا حق پورا ادا کرنا اور اپنا حق پورا لے لینا اس کا نام عادل ہے لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے احسان یہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے ہاں جی دوسرے کو فرض کرو سو روپے آنا تھا اس کو آپ نے ڈیڑھ سو روپئے دے دیا اور اپنے حق ہاں ڈیڑھ سو ملنا تھا سو روپے لے لیا مثال کی طور پر تو ہیں احسان لیکن احسان یہ ہے دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ لیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے لہذا احسان کا درجہ عادل سے بڑھ کرے اور ہاں جی احسان کا درجہ عادل سے بڑھ کر ہے اور انسان ہر عدل و انصاف سے کام لینا تو واجب اور فرض ہے ہاں جی انسان پر اور انسان پر جو ہے عادلانصاف سے کام لینا تو واجب و فرض ہے کیونکہ دوسرے کا حق ہاں آپ پر دینا واجب ہے کو مگر احسان جو ہے مندوب ہے مصعف عمل ہے باعث ثواب کام ہے اسی بنا پر فرمایا ومن آحسن الدین و چل و محسن یا سر نساک یاد نمبر ایک سو پچیس ہے طیمہ اور امن آحسن الدین خوش اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے اس سے وہ من آسن وہ شخص کس دین سے کس کا دین زیادہ اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم و خدا کو قبول کیا اور وہ نیک وکار بھی ہے ہمیں من اسلم و اللہ خدا کے ہر حکم کے سامنے سب تسلیم خم ہوئے وہ محسن اور وہ احسان کرنے والا ہے نیک کار بھی اس میں بھی محسن کی فضلت ہوئی کہا جو سارے احسان ہے وہ اللہ کے نظر میں سارے وہ بہت اچھا حصہ اس سے بڑھ کر دیندار ہاں جی اس سے فرماتے ہوں اس سے بڑھ کر دیندار کون ہے اور یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کے لیے پرانے باغ میں بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا چنانچہ فرمایا ان اللہ اللّہ عالمحسنین بے شک اللہ تعالیٰ ضرور نیک احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ سورہ یوت عہد نمبر انہتر ایک ایکم ستر سکسٹی اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. ان اللہ بے شک جو اللہ تعالیٰ مالمحسن اور خدا تو ضرور یہ لام جو ہے ضرور کے معنی ہے خدا تو ضرور نیک و کے ساتھ ہے. ان اللہ اللہ مالمحسن یہ احسان کرنے والوں کی فضلت ہے ہاں جی احسان کرنے والوں کی فضلت اللہ نے اعلان فرمایا میں اللہ ضرور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں نیک و کاروں کے ساتھ ہوں اور سورہ بقرائے نمبر پچانوے میں فرمایا انََََََََََ اللّہمحسنین بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے محسنین یا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور احسان کا معنی آپ نے پڑھ لیا اس میں جو ہے ہاں دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق کسی سے ملنا ہے تو اس میں کم لینا معاف کر دینا پورا پورا نہیں لیا کچھ لے کے کچھ معاف کرنا تو ان اللہ ہی بل اس <الْمحسنين> لیے ایک آدمی فرمائے اللہ ضرور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے نیکی کاروں کے ساتھ ہے دوسرے اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے محسنین احسان کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں ہب ہی الموسن مطلب کیا بات اللہ ان سے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو احسان کرنے والے اللہ کے محبوب بندے بن گئے ہیں۔ اور احسان کا ایک بلند معنیٰ حدیث نبوی میں ہے احسان کا کہ جب رسول اکرم کے حضور جبیل عامن علیہ السلام اصحاب رسول کو دین سکھانے کے لیے انسانی شکل میں تشریف لایا اور رسول اللہ سے ایمان اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنے کے بعد احسان کے بارے میں سوال کیا متن رسیل یہی ہے کہ جبیل امین انسانی شکل میں آ کے پیغمبر سے پوچھا پہلے فرمایہ ایمان کیا ہے پھر پوچھا اسلام کیا ہے اس کے آپ نے جواب دے دیا پھر تیسرا جو ہے فرمایا آپ نے جبریل انسانی شکل میں تھے اصحاب بھی مجلس میں تھے فرمایا فبر نے عان لسان اللہ کے پیارے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتا دیجئے تو قال آپ نے فرمایا ہوں احسان کا جو بلند معنی یہ ہے احسان یہ ہے انطابد اللہ یہ کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے کن کا ہو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کی ایسی بندگی کرے ہاں اللہ کے حضور میں خود کو ایسا محسوس کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اس حالت میں اللہ کی عبادت فرمائی اگر تم اس حالت میں نہیں دیکھ پاتے ہو تو کم از کم فائنلم لم دکن ترا اگر تمہارا ایمان قوت وہاں تک نہیں ہے کہ تم اگر اللہ کو نہیں دیکھتا ہو تو یہ ایمان تو تمہارا ہر حالت میں ہونا ضروری ہے فین نویرا کا تو ضرور اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے اس حالت میں اللہ کی عبادت کریں جب تم عبادت کر رہا ہو تو اگر ہو سکے تو اس عالم مقام پہ ہو کہ تو اللہ کو دے رہا ہے اگر اس مقام پہ فوائد نہیں آ سکتے تو کم از کم یہ یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے ہاں جی جب ایک عظیم ذات دیکھ رہا ہے تو اب ہم اور اللہ کی فارضے کو ہم نے انجام دینا ہے تو پھر ہم کس حالت میں انجام دینے چاہیے انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اللہ نے ہم پر کچھ فرائض انجام دے دی دیا اور اس کے انجام دیتے ہوئے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اب ہم اس میں غفلت سے بجا رہیں یا جو ہے پوری توجہ سے وہ عبادت بجا لا رہے ہیں اس میں انسان کو غور و فکر کریں اس حدیث کا حوالہ جو ہے زہرت الملوک صفا نمبر شے فارسی باب اول حدیث نمبر ایک ہے ترجمہ جبیر علیہ السلام نے سوال کیا اے پیارے نبی آپ مجھے احسان کے بارے میں بتا دیجئے تو آپ صلی نے فرمائے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرے وہ یا کہ تم خود خدا کو دیکھ رہا ہے اگر ایسی عبادت نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ایسے عبادت کرے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو احسان کا ایک بلند معنی یہ ہے احسان کا ہاں جی بلند معنی یہ تو جو ہے المعروف اور احسان لا الہ الا اللہ ہو ہاں جی الماروف بالکل احسان جو کہ اس دعا میں آ گیا تو جو المعروف معروف احسان کے بارے میں سابقہ لغوی اور قرآن معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے المعروف کا معنی یہاں اس دعا میں مشہور جانا ہوا پیشانہ ہوا مناسب ہے اور احسان سے مراد اس دعا میں محردات راغب میں احسان کی جو دو معنی بیان کیا یہاں دعا میں پہلا معنی درست و مناسب ہے یعنی دوسروں پر انام کرنا المعروف بالکل احسان کیونکہ اللہ پر تو کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اللہ بندوں پر رسانی کرتے رہتے ہیں ہاں بندے جو ہے بندے کون سی جی نعمت کے مستحق ہے ہم سے تو اللہ کی ہماری صرف اسی بدن کے اوپر موجود نعمتوں کا ہم کیسے ہم ادا کریں گے غام ذرا بتا دیں آپ کو جو اپنے آنکھ کی جو ہے کتنے روپے میں آپ آنکھ بھیجنے کے لیے تیار ہے کھان ہاں؟ کتنے روپے میں بیچنے کے لیے تیار ہے زبان کتنے روپیوں میں بیچنے کے لیے تیار ہے ہاتھ پیر کتنے پیسوں میں بھیجنے کے لیے تیار ہے بھائی کوئی بھی اعضاء بیچ نکلتا ہے پوری دنیا دے دیں کوئی بھی اپنے کسی اعضاء کو نہیں بیچیں گے چونکہ یہ سب میں سے ایک بھی چلا کہ انسان کی دنیا تاریخ ہے ختم ہے بے مقصد ہے لہذا آپ کے جسم باقی سارے نعمتوں تو چھوڑو ہاں انہیں اور رائسہ کی ہم زندگی بھر میں رہیں ہاں زندگی بھر میں رہیں صرف آنکھ کی نعمت پر زندگی بھر میں رہیں تو بھی کم ہے تو بھی کم ہے حق یہ انصاف یہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہم پر ہاں جی لیکن ہم سے اس کی کسی نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی مسلسل ہمیں ہر نعمت سے نواز رہے ہیں ہر نعمت سے نوازتے ہیں مال بھی دیتے ہیں اولاد بھی دیتے ہیں صحت بھی دیتے ہیں اقتدار چاہنے والوں کو اقتدار بھی دیتے ہیں ہاں جی ہر چیز سے نوازتے رہتے ہیں تو اللہ یقیناً جو ہے یہاں احسان کے معنی جو ہے یہ ہاں جی یہی مراد ہے کہ مرادات راغب جو لغات ہے تو اس میں جو دو معنی پہلا معنی یعنی دوسروں پر انعام کرنا اور یہاں دعا میں ہر طرح کے انعام ہے ایک مخصوص انعام مراد نہیں ہر طرح کے انعام مراد ہیں کیونکہ تمام انعامات و بلائنگ و فضل و کرم و شفقت و مہربانی سب اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ انعامات انسان و دیگر موجودات کے ذات سے مربوط ہو یا صفات سے تمام انعامات اللہ کی طرف سے لہذا لا الہ الا اللہ المعروف بالکل احسان ہاں جی اس کا ترجمہ جو ہے ایک ترجمہ جو بندے کے ذہن میں آیا وہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر طرح کی خوبیوں اور انعامات کے ساتھ مشہور ہے ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر طرح کی خوبیوں ہاں جی معروف اور انعامات کے ساتھ اپنے بندوں پر انعامات کے ساتھ مشہور ہے اللہ کس حیثیت سے مشہور ہے اللہ تمام خوبیوں کے ساتھ مشہور ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ہاں جہاں جی، بے نہایت انعام کرنے والی ذات کے حیثیت سے مشہور ہے بدن اس کے کی بندے مستحق ہیں اور دوسرا جو ترجمہ ہے ایک اور ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر خوبی کے ساتھ مشہور ہے ہر خوبی کے ساتھ مشہور ہے اس میں جو ہے اوراد فتح نذیر نقش بندی نے یہ تجمہ کیا اور علامہ بشی نے جو تجمہ کیا ہوا اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں وہ ہر ہر احسان کے ساتھ پہچانا جاتا ہے تو چوتھا ترجمہ جو ہے کوئی معبود نہیں صحت خورشید کا ترجمہ اللہ کے سوا ہر نیکی کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے فارغ نے اپنا اپنا ایک مختصر اور مختلف انداز میں ترجمہ کیا ہے بندہ خیر کو دو ترجمہ زیادہ اپنے لئے واضح نظر آئے وہ یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر طرح کی خوبیوں اور انعامات کے ساتھ مشہور ہے توجہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہر ہر جگہ نیکی بلائی اور خوبی انعامات کے ساتھ ہے گناہ کی بخش اور توبہ قبول کرنے والا وہی ہے ذا وہی ذات ہے کوئی ذات ہے قدرت رکھتے ہوئے اپنے دشمنوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بندے کی تمام احوال سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے اور جلدی مواخذہ نہیں کرتا اپنے دشمنوں کو بھی ان کی زندگی کے بقا کے تمام وسائل فراہم کرتے ہیں اور محروم نہیں کرتے اور ہر مقام پر وہ اللہ اپنے گناہ بندوں کے لیے رحیم رعوح کریم حلیم الحم الرحمین غفار جنوب ستار الوحے اپنے منقت بندوں کے لیے اس اس ذات کے احسانات گنتے جائیں تو دفتر بہا پر ہو جائیں گے قلم ہاں ٹوٹ جائیں گے تمام سیاحیاں ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور انسانوں کی عمریں ختم ہو جائیں گے لیکن اس ذات کے احسانات میں سے اکثر کے برابر بھی گنتی اور احسان نہیں کر پائیں گے یسو می سد تھے ہے چنانچ الگ د نے خود فرمایا وہ ان داؤد و نعمت اللہ, اللہ تو سوہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات گننے لگ جائیں تو تم ہرگس نہیں گن سکیں گے صد اللہ علیہ عزیز بس اہل معروف ہاں جی اور حواز کو بس اہل معروفت ہاں جی جن کو خدا کی کچھ معرفت ہے خدا کی کچھ شناخ ہے ان سے میرا خطاب ہے ہر مومن آپ تمام شامعین میرے محاطب ہے پس اہل معرفت اور خواص کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس عظیم دعا یا کلمات کو کس کے بھیت میں اور کس قدر آجزی اور انکساری سے ود زبان کرنا چاہیے یہ دعائیں صرف نقلۂ ذخلقۂ زبانی کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے ان میں معافی ہیں بس ان دعاؤں کی توسط سے معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کریں اذان گرامی تاکہ ہم با معرفت اللہ کی بندگی کر سکیں وہما توفیق اللہ بل علیہ العظم اللّہ مصلی وحمد عالم